اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آفا غیر دین اللہ عبغ آج سور عمران کی آیت نمبر 83 سے ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں اس سے پچھلی آیت میں انبیاء سے لیے گئے عہد کا ذکر تھا اب اس آیت میں فرمایا کہ جس نبی کا سارے انبیاء اور ان کی امتوں سے عہد لیا گیا تھا وہ آخری نبی آ گئے ہیں اور انہوں نے اسی دین کو پیش کیا ہے جو دین تمام انبیاء کا دین تھا اور یہاں دین اللہ سے مراد اسلام ہے کیا پس اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین وہ ڈھونڈتے ہیں ولہو اسلامہ حالانکہ اسی کا تابع ہے اسی کے سامنے سر نگوں ہے اسی کے سامنے جھکا ہوا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ن خوشی سے او ہن یا ناخوشی خوشی سے جیسے غیر زویل اقول ہو گئے حیوانات نباتات جمادات ولی یرجعون اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے قل آمنا بلّا اس کا تعلق ہے جی ولکد اخذ اللہ میساکن نبی سے وہاں فرمایا کہ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو اس تصدیق کے اعلان کا حکم ہو رہا ہے جی کہ پہلی کتابوں اور نبیوں کی ہم تصدیق کرتے ہیں آپ کہہ دیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو اتارا گیا ہم پر اور اس چیز پر جو اتارا گیا ابراہیم پر اسماعیل پر اسحاق پر یعقوب پر والاسبات اور حضرت یعقوب کی اولاد پر وہ یا موسا و اور جو کچھ دیا گیا حضرت موسا کو اور حضرت عیسیٰ کو یہ اثبات میں شامل ہیں لیکن ان کا الگ ذکر یہودیت اور عیسائیت کی بنا پہ کر دیا ون نبی یوں رب ہم اور سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے جو کچھ دیا گیا ہے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں لا نفرق بین کو بہین ہم تفریق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان ای تصدیق و کما فعل یہود ون نسارا یعنی ایک کی بات کو مانیں تصدیق کریں دوسرے کی تقزیب کریں ایک, ایک پر ایمان لائیں دوسرے پر ایمان نہ لائیں ہم ایسا نہیں کرتے وہ نہ لہو مسلمون یہ جملہ مقصودی جی اور ظرف کی تقدیم افادۂ حسر کے لیے ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں نان الہو مسلمون اے مخلصون سون فی فل رول معانی جی اور مدارک نے لکھا اے موحدون لا نج لہو شریقن فی عبادت ہی ہم اسی کے اسی کو اکیلا ماننے والے ہیں اور ہم اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بناتے وم یب تغیر السلام دین تخویف اخروی ہے جی اسلام سے اعراض کرنے والوں کے لیے اور جو کوئی تلاش کرتا ہے اسلام کے سوا کسی اور دین کو یہ جو سارے نبیوں کا دین ہے دین توحید فلیں یقبال ہو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے کئی فیاد اللہ قومن تخویف ہے زجر ہے لل یہود جی کیوں کر ہدایت دے گا اللہ اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم بعد ماننے کے یہ بعد ایمانہم کیا ہے جی یہ وہی ہے جو ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا کہ یہودی لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے قانون قبلوں یس تفت ہوں نہ الزین اسی کو ایمان سے تعبیر کر دیا آپ کے آنے سے پہلے تو وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے وہ شاہدو انر رسول حق اور وہ اقرار کر چکے ہیں کہ بے شک رسول سچا ہے وجا البینات اور آ گئی ہیں ان کے پاس اس رسول کی صداقت کی کھلی دلیلیں واضح نشان یہ سب کچھ سمجھنے اور جاننے کے باوجود امادن کسادن محض حسد اور بغض کی وجہ سے جنہوں نے انکار کیا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا واللہ اللہ دل کو ظالمین الا جز یہی لوگ ہیں ان کی سزا کیا ہے ان پر اللہ کی لانت ہے فرشتوں کی لانت ہے لوگوں کی لانت ہے اجمعین سب کی ہمیشہ رہیں گے اس لانت میں نئی حلقہ کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی اللہ زین تابو مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی بعد ذالک اس کے بعد وہ اسلح ہو اور اپنی اصلاح کر لی اپنے آپ کو سنوار لیا تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے ان الزین کا فرو باد ایمانہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بعد ماننے کے سمزداد کفرن پھر وہ بڑھتے رہے کفر میں حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ اس کا معنی کرتے ہیں بعد ایمان موسا پر ایمان لانے کے بعد عیسا کے ساتھ کفر کیا سمز دادو کفرا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور کفر میں آگے بڑھتے ہی چلے گئے اور عام مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دیدہ دانستہ کفر پہ ڈٹے رہنے کا نام ہے اس کو تعبیر کر دیا سم مز دادو کفرا پہلے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے وہ آ گیا تو کفر کرنے لگ گئے اور پھر اس کفر میں آگے ہی بڑھتے رہے کمر کس مخالفت میں لن تو با لا تو ہوم نئی قبول کی جائے گی ان کی توبہ سلب توفی کے توبہ مراد ہے جی مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سلب توفیق توبہ مراد ہے یعنی توبہ کرنے کی توفیق ہی اللہ ان سے چھین لے گا نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ ورنہ توبہ تو جتنا بڑا گناگار کرے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے جب تک کہ بندہ سکرات موت میں داخل نہ ہو تو انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوگی یہ مراد ہے وہ اولا اور یہی لوگ ہیں گمراہ ان لذین کا فرو بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یعنی کفر پہ ڈٹے رہے وہ ماتو اور اسی حالت میں مر گئے فلن یوک والا من احدهم پس نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے مل ال زمین بھر زہابن سونا والا وفتہ بھی اگرچہ وہ فدیے میں دے دے اپنے الکلام و وردا سبیل الفرض و تقدیر کہ بالفرض والمحال محال اس کے پاس زمین بھر سونا ہو اور وہ اپنے عذاب سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے بدلہ دینا چاہے قیامت کے دن نہیں چھوٹ سکے گا یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے ومالہم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا لن تنال البر رحتا تنفکو مما توحبون علمائے اہل کتاب کو ترغیب ال اسلام تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہو نیکی کو نیکی کا اعلی درجہ مراد ہے جی ایمان و تقوا کا وہ درجہ جس سے انسان ابرار کے زمرے, زمرے میں شامل ہو جاتا ہے ان ال لفی الفی وہ درجہ مراد ہے جی ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے ہو کامل نیکی کو یہاں تک کہ خرچ کرو اپنی محبوب چیزوں کو اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جاننے والا ہے یعنی محبوب چیز خرچ کرو گے یا غیر محبوب چیز خرچ کرو گے بہرحال اللہ اس کو جانتا ہے کچھ لوگوں نے تو اس کا مفہوم یہ مراد لیا کہ اللہ کے رستے میں مال خرچ کرو خیرات اور صدقہ دو تو اچھی چیزوں سے دیا کرو جن چیزوں کو تم پسند کرتے ہو پیار کرتے ہو تمہیں محبوب ہیں وہ چیزیں تو وہ چیزیں اللہ کی راہ میں دیا کرو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے دنیاوی ریاست دولت ظاہری شان و شوکت عزت و جلال گدیاں خانقاہیں خطابتیں جن کی وجہ سے وہ حق بات سے رکے ہوئے جب تک ان کو قربان نہیں کرو گے اور ان کو قربان کر کے ایمان قبول نہیں کرو گے تم نیکی کے اعلی درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہو حضرت شاہ عبد القادر محدس دلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی مینا کیا جی جو مانا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے کیا حضرت دلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی معنی کیا جی مما تحبون دنیاوی ریاست بادشاہیاں چودراہٹ اقتدار گدیاں خطابتیں نذرانے کلو تعمکان بنی اسرائیل سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے آپ دیکھتے چلے جائیں یہاں کلام بالکل غیر مربوط ہو جاتی ہے پیچھے کیا ذکر ہو رہا ہے اور اچانک آ گیا کہ کھانے کی چیزیں بن اسرائیل کے لیے حلال تھیں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ جو نظم قرآن کے قائل ہیں کہ ہر آیت کا دوسری آیت سے گہرا تعلق ہے وہ فرماتے ہیں رسالت پر دو شبہات کے اللہ جواب دینا چاہتے ہیں جی یہ پہلے شبے کا جواب ہے شبہ کیا ہے کہ یہ نبی کہتا ہے کہ میں ابراہیمی ملت پر ہوں مگر ابراہیم کی ملت اور مذہب میں اونٹ کا گوشت حرام تھا مگر یہ پیغمبر اسے حلال کہتا ہے معلوم ہوتا ہے یہ ملت ابراہیمی کا مخالف ہے یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے اس کا جواب دیا سب کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں ما حرم اسرائیل مگر جو حرام تھیرا لیا یاقوب نے اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے بمانا عبد اللہ ال نفسی ہی اپنے اوپر من قابل انت نزل طورات تو کے اترنے سے پہلے سب چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بوجہ بیماری النسا طبیبوں اور ڈاکٹروں کے مشورے سے اونٹ کے گوشت سے پرہیز کرتے تھے یہ سب کچھ نزول تورات سے پہلے ہوا ابراہیمی مذہب میں اگر اونٹ کا گوشت حرام ہوتا تو اس کا ذکر تورات میں ہونا چاہیے تھا یہ مقصد ہے جی میرے پیغمبر کہ لے آؤ تورات پڑو اس کو اگر ہو تم سچے کہ تورات میں کوئی چیز ایسی ذکر ہے جو بنی اسرائیل پر یا ملت ابراہیم میں حرام ٹھہرائی گئی فامنفتر آل اللہ القزیبا پس جو بندہ باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ جو کوئی باندھے گا اللہ پہ جھوٹ اس کے بعد بھی یعنی ہمارے سمجھانے کے بعد بھی ظالم پس وہی لوگ ہیں ظالم میرے پیغمبر کہ صدق اللہ اللہ نے سچ کہا ہے جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے توحید کے بارے میں اور جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے شبہات کو دور کرنے کے بارے میں یہی سچ ہے فتبی او ملت ابراہیم حنیفہ پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جو یکسو تھا شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا اور توحید پر قائم رہو انا بائی تم بوزیا بنی اسرائیل پر حلال و حرام کیا چیز تھی کیا نہیں تھی اس کو ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں پہلا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکے میں بظاہر تو اس کا کوئی رابطہ ماں سے نہیں رہتا کہ پیچھے کیا ذکر ہوتا آ رہا ہے اچانک اللہ نے کیا ذکر کیا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ رسالت پر دوسرے شبے کا جواب ہے کہ یہ پیغمبر تمام انبیاء کو ماننے کا دعوی کرتا ہے مگر نبیوں کا قبلہ چھوڑ کے بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا حالانکہ پہلا قبلہ بیت المقدس تھا یہ انبیاء کا مخالف ہے ان کی مخالفت کرتا ہے اس کا جواب دیا انا اولا بائی بے شک پہلا پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ وہی ہے جو مکے میں بکہ ہیا مکہ بکہ من اسماء مکہ الل مشہور ابن کثیر شبے کا جواب دیا کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے تو مانا کرو بے شک پہلا پہلا گھر وزیرا جو عبادت کے لیے بنایا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے مبارکن جو برکت والا ہے اس میں عمل کئی گنا بڑھ جاتا ہے وہدن اور مجھے بے ہدایت ہے لال جہان والوں کے لیے سارے جہان والوں کے لیے فی آیا تم اس میں نشانیاں ہیں کھلی کھلی یعنی بیت اللہ کی فضیلت کی نشانیاں بیت اللہ کی حرمت کی نشانیاں جن میں سے دو نشانیاں پہلے گزر گئی ہیں مبارکن وہدن منہا مقام ابراہیم ان نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم ہے وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور آپ کے قدم مبارک اس پتھر میں پیوست ہو گئے ومن دخلا اوکان آ من یہ بھی نشانیوں میں سے ہے جو آدمی داخل ہوا اس گھر میں وہ ہو گیا امن والا جو شخص حدود حرم میں آ جائے وہ محفوظ دم ہو جائے گا جی کاتل بھی وہاں پہنچ جائے یا جس بندے کو حد لگنی ہے جب تک حدود حرم میں رہے گا اس سے کساس نہیں لیا جائے گا یہی اہناف کا مسئلہ ہے جی یہ صرف انسانوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ حدود حرم میں ہر جاندار کی جان محفوظ ہے بلکہ وہاں کی ہری گھاس درختوں کا کاٹنا بھی جائز نہیں آج پاک پتن کے جو بہشتی دروازہ ہے اس کے اوپر یہی آیت لکھی گئی ہے من دخلہ کانا آمین ولی اللہ اللہ سے ہج البید اور اللہ کے لیے لوگوں پر ہے اس گھر کا حج کرنا منیستتا ایلیہ سبیلا جو رکھتا ہے اس کی طرف رستہ پاتا ہے استتا جو طاقت رکھتا ہے اس کی طرف رستے کی یہ منیستتا ایلئے سبیلا کیا ہے جی بالگونا صحت مند ہونا راستے کا پر امن ہونا عورت کے لیے محرم کا ہونا اور جتنے دن وہاں رہنا ہے آمد و رفت کے خرچے کے علاوہ اتنے دنوں کے لیے گھر والوں کا خرچہ ہونا ومن کا فرا اور جس نے کفر کیا جہاد فرضیت الحج یعنی حج کی فرضیت کا انکار کیا یہ ابن عباس نے فرمایا جی مدارک نے نقل کیا جی یا کافرہ کفران نعمت مراد ہے جی جس نے ناشکری کی یعنی طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اللہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے اسے کیا پرواہ ہے یہ دو شبہات کے جو رسالت پر ہوتے تھے اللہ نے جواب دیے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت المقدس نہیں بیت اللہ ہے جو حضرت ابراہیم نے بنا کیا تھا کولیا اہل کتاب دونوں مضمون ختم ہو رہے ہیں جی توحید والا مضمون اور رسالت والا مضمون سورت کا پہلا حصہ مضامین کے لحاظ سے چند ایتے رہ گئی ہیں جی تو خاتمے پر زجر لے یہوت کہ جب تمہارے شبہات دور ہو گئے اور اعتراضات کو ہم نے رفع کر دیا تو حق تو یہ تھا کہ ہم مان لیتے اب کیوں نہیں مانتے ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے پھرتے ہو کہہ دے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی ایتوں کے ساتھ واللہ اللہ شہید ان علامات ملون اور اللہ گواہ ہے تمہارے عملوں پر یعنی جانتا ہے شاہ عبد القادر محد اسدیلوی رحمت اللہ علیہ نے میں کیا اللہ کے رو برو ہیں تمہارے عمل آپ کیوں کفر کر رہے ہو اب تو تمہارے شبہات بھی دور ہو گئے کولیال کتاب میرے پیغمبر کے اے ایل اے کتاب لیما سبیل اللہ کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے من آمانا اس آدمی کو جو ایمان لایا کیوں روکتے ہو تب ہوں نہ ڈھونڈتے ہو اس میں اے وا کجی شاہ ابدل کادر صاحب نے مینا کیا عیب شاہ وللہ صاحب نے کجی کا مینا کیا ٹیڑا پن ٹیڑا پن یہ کیا ہے جی کجی ڈھونڈنا شبہات دلوں میں ڈال کے شکوک مسلمانوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنا وہ ان تم اور تم خبر رکھتے ہو یعنی عالم دینو تورات جانتے ہو اس کے باوجود لوگوں کو روک رہے ہو حقبات سے اس میں شبہات شرکیا تلاش کر رہے ہو اور اللہ غافل نہیں ہے تمہارے آمال سے یا آمن تم بھی لمو منی بے احتناب شبہات کے علمائے اہل سے ہوشیار رہے ان کے شبہات شکوک مختلف چالیں سن کر کہیں گمراہ نہ ہو جانا اے ایمان والو اگر تم نے پیروی کی تو تیو بات مانی فریقن ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے جو جن کو کتاب دی گئی اب مانا کر لو اہل کتاب کے ایک گروہ کی اگر تم نے بات مانی جس طرح وہ شکوک پیدا کر رہے ہیں اردو تو وہ تمہیں پھیر دیں گے بعد ایمانکم ایمان تمہارے ایمان لانے کے بعد کافرین کفر کی طرف وہ تمہیں کافر بنا دیں گے وہ کئی یہ اس تنبیہ کا تتمہ جی پہلی آیت میں جو تنبیہ ہے اس کا یہ تتمہ ہے کس طرح تم کفر کر سکتے ہو کس طرح تم منکر ہو سکتے ہو کفر کی طرف جا سکتے ہو وان تم پتلا علیکم آیات اللہ حالانکہ پڑی جاتی ہیں تم پر اللہ کی ایتیں قرآن اتر رہا ہے اس کی موجودگی میں تم کس طرح کفر کر سکتے ہو وفی کم رسول ہو اور تم میں موجود ہے اللہ کا رسول مبتدین اس آیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں فی کم رسول ہو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے وہ کہتے ہیں یہ ایت عام ہے تمام امت کو خطاب ہو رہا ہے یا یو اللہ آمنو اور کہا جا رہا ہے کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں تو معلوم ہوا کہ آج بھی نبی پاک تمام دنیا کے مسلمانوں میں موجود ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ آیت کا سیاک و سباق یعنی اگلی پچھلی ایتیں ان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مخاطب صرف صحابہ ہیں جن کو براہ راست احکام مل رہے ہیں اور اگر مخاطب پوری امت ہے سب مومن ہیں تو رسول کے موجود ہونے کا مطلب رسول کی حدیثیں اسوا اور سنت اور قرآن کا موجود ہونا ہے یہ بات جو میں نے کہی کہ سیاق کو سباق سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس کے مخاطب صرف صاحب ہیں اور اس وقت نبی پاک موجود تھے اور اگر یہ خطاب پوری امت سے ہے تو پھر نبی پاک کی موجودگی کا معنی یہ ہے کہ آپ کی سنت اسوہ حدیث قرآن یہ بات رول مانی نے لکھی اور یہی بات کرتبی نے لکھی باقی تفسیروں نے بھی یہی بات لکھی اور ہمارے یہاں اہل علم کے یہاں اصول ہے کہ دلیل دعوے کے مطابق ہونی چاہیے دعوی ہو عام دلیل ہو خاص اس سے وہ دعوی ثابت نہیں ہوتا دعوی آپ کا یہ ہے کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں اور دلیل آپ کی یہ ہے کہ صرف مومنوں میں موجود ہیں تو یہ آپ کی دلیل کیسے بنی دعوی آپ کا یہ ہے کہ آپ ہر جگہ ہندو سکھ یہودی ہر جگہ موجود ہیں اور دلیل یہ ہے کہ صرف مومنوں میں موجود ہیں تو دعوی ہو گیا عام اور دلیل ہو گئی خاص اس سے دعوی ثابت نہیں ہوتا پھر یہ ہے کہ کئی قرآن پاک کی آیتیں جن سے نبی پاک کے حاضر ناظر ہونے کی نفی ہو رہی ہے جیسے سورت تحریم ہے سورت توبہ ہے مسجد زرار کا واقع ہے عبداللہ ابن ابئی کے جنازے کا واقعہ ہے تو یہ ساری آیتوں کا کیا جواب ہوگا ومیا تسیم باللہ اور جو کوئی مضبوط پکڑ لے اللہ کو یعنی اللہ کے دین والی رسی کو فقد ہو دیا الا سراطمستقیم تو اسے سیدھے رستے کی ہدایت دے دی گئی مضبوط پکڑنا اللہ کو اس سے ایمان باللہ مراد ہے یا اللہ تک مراد یا حکا تو کاتے مضامین کے لحاظ سے سورت کا پہلا حصہ ختم ہو گیا جی پہلے حصے میں دو مضمون تھے جی توحید اور رسالت آیات توحید آئیں پانچ شبہات توحید پر تھے ان کے جواب آ گئے رسالت کا ذکر کیا نبیوں کے عہد کا ذکر کیا اور رسالت پر ہونے والے دو شبہات کو رد کیا یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اس میں بھی دو مضمون ہیں جی جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ ایک شبے کا جواب ہوگا اور وہ جواب بڑا تفصیلی ہوگا جی جب میں وہاں پہنچوں گا تو وہاں اس شبے کا ذکر بھی کریں گے اور اس کے جواب کا ذکر بھی کریں گے یہ شروع میں جو آیتیں آ رہی ہیں یہ مضمون جہاد کے لیے تمہید ہے جی جب تک تکوا اور خوف الہی یہ جذبہ پیدا نہ ہو اور جب تک اتحاد اور اتفاق نہ ہو اور جب تک اختلاف اور انتشار سے نہ بچا جائے اس وقت تک جہاد ممکن نہیں تو وہ ذکر کریں گے جی تقوے کو ذکر کریں گے اتحاد کو ذکر کریں گے اتفاق کو ذکر کریں گے اور انتشار اختلاف سے بچنا اس کو ذکر کریں گے یا یو الزین آمنت اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اس کی نافرمانیاں چھوڑ دو ولا تموت اور نہ مرو مگر مسلم جہاد کے لیے توحید کا جذبہ سینے میں موجود ہونا ضروری ہے مسلم رہو صرف اللہ کے آگے جھکنے والے رہو اور تقوی اختیار کرو وا تسم اللہ بحب اتحاد اتفاق اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو جمی سب مل کر ولا تفر اور پھوٹ نہ ڈالو حبل اللہ ابن جریر نے نقل کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک کا فرمان کتاب اللہ ہوا حبل اللہ حبل اللہ کیا ہے اللہ کی کتاب تو سارے مل کر قرآن کو پکڑ لو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام کو مانو اور اس کی نواہی سے رک جاؤ ولا تفر رکھو پھوٹ نہ ڈالو یعنی قرآن سے ہٹ کر کوئی عقیدہ نہ اپناؤ تو جب تک تم مل نہیں جاؤ گے جب تک قرآن کو مضبوطی سے تھامے نہیں رکھو گے اور جب تک متحد نہیں ہوو گے اس وقت تک جہاد نہیں ہو سکتا اور جہاد میں کامیابی ممکن نہیں ہو سکتی یہ جو لوگ آج مختلف چینلوں پر بیٹھے ہوتے ہیں وکیل ڈاکٹر پروفیسر اور یہ جدید تعلیم یافتہ لوگ تو اتحاد اتفاق کی کوئی محفل ہو تو یہ ایتے بڑی پڑھتے ہیں وہ لوگ وا تس منہ بے اللہ لاہ جمی اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور پھوٹ نہ ڈالو تو یہ اتحاد کا سبق ہے جی لیکن یہ لوگوں کو نہیں بتاتے بے حبل اللہ ہے کیا وہ رسی کون سی ہے جس کو پکڑنا ہے یہ وہ نہیں بتاتے یہ وہ بتائیں نا تو ان کے سارے راز کھل جاتے ہیں وہ خود ننگے ہو جاتے ہیں تو حبل اللہ کیا ہے جی کتاب اللہ سارے مل کے اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اس کے حکم مانو اور اس کے خلاف چل کر پھوٹ نہ ڈالو اب اگر وہ یہ بتائیں کہ قرآن کو سارے مل کے پکڑ لو تو قرآن تو کہتا ہے کہ سود۔ ہو کھاؤ اور وہ لوگ سود کے حلال ہونے کی دلائل دینے میں لگے ہوتے ہیں تو قرآن کو اگر مضبوطی سے پکڑ لیں تو قرآن کہتا ہے کہ عورتیں گھروں میں ٹکی رہیں کبھی مجبوری کے ٹائم باہر نکلنا ہو تو اپنے اوپر چادر لپیٹ کر اس کا کچھ حصہ چہرے پر بھی ڈالیں لیکن انہوں نے چینلوں پر بیٹھ کر پردے کا مزاق بنانا ہوتا ہے قرآن شراب نوشی سے منع کرتا ہے جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے رشوت سے منع کرتا ہے تو وہ نہیں بتائیں گے کہ حبل اللہ کیا ہے سب مل کر اللہ کے کون پر عمل کرو جو یہ کہتا ہے اس پر عمل کرو ولا تفر رکھو قرآن سے ہٹ کر جو راستہ اختیار کرو گے یہ فرقہ واریت ہوگا غیر اللہ کا سجدہ کرنا فرقہ واریت ہے کی نظر و نیاز فرقہ واریت ہے بہشتی دروازوں کا کھولنا فرقہ واریت ہے مزاروں کو غسل دینا فرقہ واریت ہے ان پر کمکمے جلانا یہ ہے فرقہ واریت جس کو قرآن نے منع کیا ہے وز قرون مطلک یاد کرو اللہ کا انعام اپنے اوپر اس کون تم آدان جب تم دشمن تھے انصار کے دو قبیلے تھے جی اوس خزرج ان کے مابین صدیوں سے لڑائیاں ہو رہی تھی جی قتل و خون ریزی کا بازار گرم تھا یشرم میں دونوں قبیلوں نے اسلام قبول کیا بھائی بھائی بن گئے سارے جھگڑے اختلافات صدیوں کے ختم ہو گئے اس کی طرف اللہ اشارہ کر رہے یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر جب تم تھے آپس میں دشمن فاللہ فا قلوبکم اللہ نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان تم بے نعمتی اخوانہ پھر تم ہو گئے اس کے فضل سے بھائی بھائی کون تم اللہ شفا ہفرت منار اور تم تھے اوپر کنارے گڑے آگ کے شفا کنارہ حفرہ گڑا تم تھے اوپر کنارے گڑے آگ کے جہنم فان کازا کو منہا اللہ کے نبی کو بھیجا اور اس دین کو تم نے قبول کیا تو اللہ نے تمہیں اس جہنم سے بچا لیا کرتے اللہ تمہ لیے اپنے آتے لالا کم تا کہ تم ہدایت پا جاؤ والی چاہیے کہ تم ایک جماعت رہے جو بھلائی کی طرف بلائے تاکہ تفرق کا فدی نہ ہو فرقاف دین سے بچانے کے لیے ایک جماعت رہنی چاہیے جو ان مسائل کو بیان کرے جو قرآن بیان کرتا ہے نبی پاک کی سنت بیان کرتی ہے یا یوں ربط بھی آپ لگا سکتے ہیں جی پہلے فرمایا اتق اللہ اپنی اصلاح کرو فرمایا اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دو چاہیے کہ رہے تم میں ایک جماعت یاد رو نہ جو بلاتے رہیں نیکی کی طرف خیر عام ہے جی امر بالمعروف معروف نئی انل سب کو شامل ہے جی آگے یا امرون بالمعروف و بین عن منکر ان دونوں کاموں کی اہمیت اور فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے ذکر کر دیا جی اور وہ حکم دینے نیکی کا روکے برائی سے وہی لوگ ہیں فلا پانے والے ولا تکنو کلزیم اے مسلمانوں نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کلزیم یہود و نصارہ فی قول جمہور کرتبی یہ زجر ہے مسلمانوں کے لیے اخروی تخویف بھی ہے اسلائے اوال کا حکم دیا خود بھی سمرو دوسروں کو بھی سوارو افتراق انتشار سے منع کیا اتحاد کا درس دیا نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو پھوٹ گئے وقت اور اختلاف کیا انہوں نے فرق کیا جی دو بعض لوگوں نے تو واو بیانیہ بنا لیا کہ اختلفو تفرقو ہی کا بیان ہو رہا ہے نہ ہو جاؤں ان لوگوں کی طرح جو پھوٹ گئے یعنی آپس میں اختلاف کیا کچھ نے کہا تفرقو باہمی عداوت کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ذاتی دشمنیاں ہوتی ہیں وقت جی. رول مانی نے لکھا جی ممباد ماجا اوم البینات بعد اس بات کے آ چکی تھی ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں ان لوگوں نے اختلاف کیے یہود و نسارا نے البیہ تورات و انجیر کی وہ آیات جن میں توحید کے دلائل اور نبی پاک کا تذکرہ موجود تھا تفسیر کبیر یہ بیہ ہیں ہیں ولا عذاب الحمد اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم یوم تب یز کس دن ہوگا عذاب جس دن سفید ہوں گے چاند چہرے و تسبد وجوہن اور کالے ہوں گے چاند چہرے امل لذیذت پس جن کے کالے ہوں گے چہرے اکفر اس سے پہلے ہوگا جی یوکالحم ان سے کہا جائے گا اکفر تم بعد ایمانکم کیا تم نے کفر کیا تھا بعد ماننے کے پشچکو عذاب بدلا تمہارے کفر کا پامل لذیذ نب یزت وجوم اور جن کے چہرے سفید ہوں گے ففی رحمت اللہ رحمت اللہ سے مراد جنت ہے جی اس لیے کہ جنت رب کی رحمت سے عطا ہوگی جی ہوم فیا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تلک آیات اللہ نت اللہ علیک یہ ایتیں اللہ کی جنہیں ہم پڑھتے ہیں تجھ پر سات حق کے تلک یہ یعنی گزشتہ آیات جو گزر چکی ہیں ان میں کیا تعلیم دی گئی جی اتحاد اتفاق تقوی امر بالمعروف معروف نئی انل منکر جہاد کا حکم اختلاف سے بچنا یہ سب اللہ ہی کی طرف سے احکام تھے جی اور اللہ جہان کے لوگوں پر زیادتی کا ارادہ بھی نہیں کرتا چاہتا نہیں ہے وہ نہیں چاہتا زیادتی کرنا ولی اللہ فِي سماوات وَمَا فِي لرض آیت توحید پانچویں جی کائنات کی ہر چیز کا مالک و مختار اللہ ہے حضرت صاحب کہتے ہیں تشریح الل جہاد بھی ہے تم بہادری سے مسئلہ توحید بیان کرو سب کچھ میرے اختیار میں ہیں فتح و شکست میرے کنٹرول میں ہیں لہذا مجھ ہی پر بھروسہ کر کے جہاد کرو میں تمہیں فتح دوں گا وہی اللہ ترجمور اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام کم تم خیر امتن ترغیب تبلیغ توحید شک تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے تم حکم دیتے ہو نیکی کا روکتے ہو برائی سے ایمان رکھتے ہو اللہ پر امر بالمعروف اور نئی انل منکر کا ذکر پہلے کیا ایمان کا ذکر بعد میں کیا جی حالانکہ ایمان کا ذکر پہلے کرنا چاہیے تھا اور دعوت و تبلیغ کا ذکر بعد میں کرنا چاہیے تھا اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی کہ ایمان تمام امتوں میں مشترک تھا اور امر بالمعروف اور نئی انل منکر یہ اس امت کے ذمے لگایا گیا اس امت کی خصوصیت ہے اس لیے اسے مقدم رکھ دیا جی ولو آ من آل الکتاب ترغیب الاسلام لے اہل کتاب اہل کتاب کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ ایمان قبول کر لیں اور اگر یہ مان لے آئے اہل کتاب البتہ ان کے لیے بہتر ہوگا مینو کچھ ان میں سے مومن ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام ان کے ساتھی نجاشی ادی ابن ہاتم و اکثر ام الفاظ فسق کا درجہ کامل مرادج اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں یعنی کافر ہیں لذر ہے ماں قبل سے ربط یہ بھی ہو سکتا ہے تم امر بالمعروف معروف کرتے رہو نہیں انل منکر کرتے رہو توحید کی دعوت دیتے رہو شرک کے خلاف جہاد کرتے رہو یہ تمہارا کچھ نہیں نہیں وہ تمہار نقصان کر سکتے اللہ ازن مگر ستانہ ازن ب مینا ازرال یسیر معمولی نقصان اس سے مراد کیا ہے جی گالم گلوچ تانو تشلی دھمکیاں فتو مدارک نے لکھا جی نام بگاڑنے مزاق اڑانا اس کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتے وہ یوکات اور اگر وہ تم سے لڑیں گے یو وم الدبار پیٹے دے کے بھاگیں گے سم لائن سرون پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی دوسرے کفار کی طرف سے جیسے پھر بنو نذیر کے ساتھ ہوا کہ انہیں نہ پڑا پھر بنو قریضہ کے ساتھ ہوا کہ ان کے چھ سو سے زیادہ جوانوں کو ایک ہی دن میں قتل کیا گیا بچوں کو اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا اور ان کی جائیداد اور مکان اور کوٹھیاں مسلمانوں میں بطور مال غنیمت کے تقسیم کر دی وہیں سے خوشحالی شروع ہوئی تھی مسلمانوں کی یہ کبھی مقابلے میں آئے تو پیٹ دے کے بھاگیں گے ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا زوری بتا رہی مزلہ چپکا دی گئی ہے ان پر زلت اینا ما سوکفو جہاں بھی پائے جائیں گے بنو نذیر بھاگ کے پہنچ گئے خیبر تو پھر سات ہجری میں میرے آقا نے صحابہ کا لشکر لے کر خیبر پہ بھی حملہ کر دی وہاں بھی انہیں مجبور کر دیا گیا کہ ذمی بن کے رہو ہمارے ماتحت رہو ہمیں خراج دو ان پر ذلت چپکا دی گئی جہاں بھی پائے جائیں الہ بحبل من اللہ مگر اللہ کا عہد ہو وحبل حبل الناس یا لوگوں کا عہد ہو عہد اللہ کی طرف سے یا عہد لوگوں کی طرف سے عہد اللہ کی طرف سے جزیہ دے کر ذمی بن کے رہیں یا عہد اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ جن لوگوں کو جن لوگوں کو اللہ نے قتل کرنے سے روکا ہے مثلا بچے عورتیں بوڑھے وہ بچ جائیں گے اور لوگوں کی طرف سے عید کسی دوسری غیر مسلم حکومت سے معاہدہ کر کے ان کی زیر سرپرستی رہیں جیسے آج اسرائیل امریکہ کے زیر سرپستی رہ رہا ہے یہ حبل من الناس ہے و بغضب من اللہ اور وہ پلٹے اللہ کا غصہ لے کر چپکا دی گئی ان پر موہتاجی زال کا یہ ذلت یہود یہ مسکینی کیوں ہوئی یہ اس لیے کہ وہ تھے کفر کرتے اللہ کی آیتوں کے ساتھ جو تورات میں موجود تھی احکام وہ یک طلوع لمبیا بگئی رحق قتل کرتے تھے نبیوں کو جو ہوتا ہی نہ حق ہے بھائی اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر اور نبیوں کا قاتل یہ کیوں کرتے تھے فرمایا زال کا بیما یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے وکانو کانو اور تھے حد سے گزرتے لئی سو سوا ان فرمایا سارے برابر نہیں ہیں کچھ بڑے خبیص ہیں ہٹ دھرم ہیں محرف ہیں لئی سو سوان سب برابر نہیں ہیں من آل کتاب امتن کائ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے سیدھی راہ پر اللہ کی اطاعت پر توحید پر قائم ہے یتلون آیات اللہ پڑھتے ہیں اللہ کی ایتیں آنا ال رات کے وقت میں در اوقات شب وہم یسجدون یسجدون یصلون اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ یتلون آیات اللہ سجدے میں نہیں ہے ت ل آ و مولانا حسین علی نے کہا جی اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں یو من ایمان لاتے ہیں اللہ پر قیامت کے دن پر حکم دیتے ہیں نیکی کا روکتے ہیں برائی سے اور دوڑ دوڑ کے لیتے ہیں نیکیاں الاصال یہی لوگ ہیں نیک بختوں میں سے وما یف علو من خیرین جو بھی وہ کریں گے کوئی نیک کام اس کی نہ شکری نہیں کی جائے گی اللہ جاننے والا ہے متقی لوگوں کو ان اللہ دینا کا فروخ تخویف اخرویہ ہے کفار اہل کتاب کے لیے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا نہیں کام آئے گا ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد من اللہ من عذاب اللہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی جو یہاں کمائی کما رہے ہیں یہی لوگ ہیں جہنمی یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے مسلم فکون افاظ لیا جاتی دنیا ان کے کفار کی مثال جو کافر لوگ دنیا میں نیکی کے رستے میں مال خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اللہ بیان کر رہے ہیں پیچھے کہا جو پچھلی آیت ہے ان کے مال ان کے کام نہیں آئیں گے یہاں ایک شبہ پڑ سکتا تھا کہ کفار دنیا میں نیک کاموں میں خرچ کر دیں ہسپتال کوئی بنا دیتے ہیں کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں تو شاید آخرت میں اس کا کوئی سواب ملے اس آیت میں اس شبے کا جواب دیا جی کہ کفر و شرک کی وجہ سے انہیں کسی عمل کا سواب نہیں ملے گا مثال اس کی جو وہ کافر خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں کمسل ریحن مثل ایک ہوا کے فی سر سر البرد الشدید کالا ابن عباس اصرو البرد شدید کرتبی سخت سردی مثل ایک ہوا کے ہے جس میں سخت سردی ہے شاہ عبد القادر محدس نے میں کیا پالا ہم تو آج تک سمجھ رہے تھے پالا پنجابی کا لفظ ہے لیکن یہ تو دلی کی اردو نکلی کہ وہ بڑی پرانی دلی کی اردو ہے حضرت شاہ عبد القادر محدس کی پالا اصابت ہر سو وہ ہوا پہنچی اس قوم کی کھیتی کو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا زالام انفوسو اے اشرکو نے لکھا جی اس قوم کی کھیتی کو وہ ہوا پہنچی سرد ہا فعال ہو پھر ہوا نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا اسی طرح ان کا مال خرچ کرنا نیک کاموں میں شرک کی جو وہ آندھی ہے اس نے ان کو برباد کر دیا ماں ذال ہوں اللہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن شرک کر کے انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا یا من زجر للمو ما قبل سے ترقی ہے جی امر بالمعروف معروف کرتے رہو نہیں انل منکر کرتے رہو لیکن کفار سے پوشیدہ اور گہری دوستیاں نہ رکھو اے ایمان والو نہ بناؤ بے شاہ ابد القادر نے میں کیا بےدی اپنوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار دوست نہ بناؤ جس کے سامنے اپنے ذاتی ملی راز کہہ دو مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انصار کے جو قبیلے تھے ان کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات تھے بعد نسلن اکٹھے جو رہتے تھے یہ اسلام کے بعد بھی برقرار رہے وہ پچھلے تعلقات پھر مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا تو یہود نے انصار سے وہ پرانے جو تعلقات تھے اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ان سے راز لیتے اور دشمن تک پہنچاتے یہاں اللہ نے اسے سے منع کیا رازدار دوست نہ بناؤ اپنوں کے علاوہ کسی کو اس کی اللہ نے نو علتیں بیان کی کس کی لا تزو بتا نتن نو علتیں اس کی بیان کیا کیوں دوست نہ بناؤ لا یا لو نہ پہلی علت جی بس اوپر نشان لگاتے چلے جائیں جو لوگ پڑھ رہے ہیں جن کے سامنے قرآن کھلے ہوئے ہیں بس وہ ان جہاں میں نام لیتا چلا جاؤں گا ایک دو تین چار پانچ نشان لگاتے چلے جائیں علتیں لکھ لیں یہاں نو علتیں بیان ہو رہی ہیں کہ انہیں اپنا رازدار دوست نہ بناؤ لا یالونکم لو خبالہ وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں خبالن فساد شرارت جو خبیث تمہارے اندر فساد شرارت پیدا کرنے میں کمی نہیں کرتے انہیں دوست نہ بناؤ بدو مانتم دوسری لت چاہتے ہیں تمہارا مشکت میں پڑنا جو تمہاری مشکت پسند کرے اسے کیوں دوست بنانا ہے قد بدتل بغذاؤ میں نفوائم تیسری لت تحقیق ظاہر ہو چکا ہے بگز ان کے منہوں سے بہت چیزیں تو وہ اندر چھپائے ہوئے ہیں لیکن کبھی کبھی شدت غصے سے اندر کی چیز باہر بھی نکل آتی ہے وَمَا تُخْفِي سدور ہوم اکبر جو ان کے سینے چھپا رہے ہیں وہ بہت بڑی شرارتے ہیں ہم نے بیان کر دی ہیں تمہارے لیے آئے اگر ہو تو یا ہان تم اولا چوتھی لت ہاں تم وہی ہو نا ہان تم اولائے کا مانا ہاں تم وہی ہونا تو ہبو تم ان سے محبت کرتے ہو ولا یو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے وہ تم ان کتاب اور تم ایمان رکھتے ہو وہ تمہارے قرآن کو نہیں مانتے تو ان کے ساتھ دوستی کا مانا ویدا لکو کو پانچویں لت اور جب ملتے ہیں تم سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے ویدا خلو اور جب الگ ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں عزو علی کمل انامل کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں منل گئیز غصے سے یہ محاورہ جی یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب آدمی شدت غزب سے دیوانہ ہو جائے اور غصے کو عملی جامہ نہ پہنا سکے کل میرے پیغمبر کے مرو اپنے غصے میں ہم اپنے مومنوں کو اور ترقیاں دیں گے ان اللہ علیم و بزاط اللہ سینوں کے راز جاننے والا ہے ان تم سس کو حسنت ان چھٹی لجی اگر پہنچے تم کو بھلائی تسوم ان کو بری لگتی ہے اور اگر پہنچے تم کو برائی یفرو بیا خوش ہوتے ہیں حسنت ان غنیمت ملے تمہیں فتح مل جائے کامیابی مل جائے تو ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تکلیف پہنچے کہیں ہلکی سی شکست ہو گئی بغلے بجاتے ہیں ناچتے ہیں کودتے ہیں یہ دوستیوں کے قابل ہیں چھ ہو گئی جی وہ ان تصب تکو ادخال علاحی جی اور اگر تم صبر کرو ان کی ایزاؤں پر جو تکلیفیں دے رہے ہیں وہ تب اور بچتے رہو شرک سے اللہ کی نافرمانیوں سے تو نئی نقصان دے سکتی تم کو ان کا مکرو فریب کچھ بھی ان اللہ بما ملون محیط یقیناً اللہ ان کے اعمال کو گھیرنے والا ہے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو ادخال الہیہ و تصبرو و تتکو یہ جہاد میں کامیابی کے لیے دو خوبصورت اصول اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں جی مخالفین کے مکرو فریب سے بچنے کے لیے اور جہاد میں کامیابی کے لیے دو خوبصورت اصول کیا ان جی ایک استقلال صبر ڈٹ جانا ڈٹ جانا شاہ عبد القادر نے ان تصبیروں کا مینا کیا اگر تم ٹھہرے رہو تمہارے پاؤں نہ اکھڑے تو ایک اصول کیا ہو گیا جی استقلال استقامت دوسرا اصول کیا ہو گیا جی خوف الہی اللہ کی نافرمانی فرمانی نہ ہو یہ دو اصول اپنا لو نا تو کامیابی ہیں کامیابی یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ویز گدمن آل قطب المو مین یہ ساتویں علت ہے جی کس کی لاتت تخزو بتانت مر رب کم اس علت کا مطلب کیا ہے جی اہد میں انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا پس ایسے بدطینت اور خبیص لوگوں سے دوستی مت رکھو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق وہ ان تصویروں کے ساتھ ہے صبر اور تقوا اس کے نتائج کے لیے اللہ دو نمونے پیش کرنا چاہتے ہیں جی ایک جنگے اود کا ایک جنگے بدر کا ہم نے بدر میں تمہاری کس طرح مدد کی تو پھر ہماری یہ بات صحیح ہو گئی نا ان تصب تک لا یزور شیا یہ پہلا نمونہ ہے جی ویز گدمن آہ کا اور جب صبح کے وقت آپ نکلے اپنے گھر سے تو بب آپ بٹھاتے تھے مومنوں کو مقائد الکتال لڑائی کے ٹھکانوں پر یہ اوت کے میدان کا ذکر ہے جی جہاں نبی پاک نے صف بندی کی تم یہاں کھڑے ہو جاؤ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ پچاس بندے اس درے میں کھڑے ہو جائیں و اللہ علیم اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اس وقت موافق مخالف جو کچھ سن رہے تھے کہہ رہے تھے اللہ سب سن رہا تھا از ہمتائے فتح نے من کو جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے انتفشلا کہ وہ بزدلی دلی یہ کون ہے جی بنو سلامہ قبیلہ ہے جی خزرج کا قبیلہ ہے خزرج کا بنو سلامہ اور اوس کا قبیلہ ہے بنو ہارسا وہ قبیلے ہیں جی اوت کے دن این صبح کی نماز کے بعد اللہ ابن ابئی اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کے وہاں سے نکل گئے مسلمان پہلے کمزور تھے کفار بہت زیادہ تعداد میں تھے تو پیچھے سات سو رہ گئے تو یہ دو قبیلے جو ہیں ان کے دل میں خیال آیا خیال ہما پختہ ارادہ اور وسوسہ دونوں مانوں میں استعمال ہوتا ہے جی رولمانی نے لکھا اور یہاں ہمت ہم وسوسہ کے معنی میں یعنی دل میں خیال آیا یہ خیال شک و نفاق کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مادی وسائل کی کمی ہم تھوڑے ہیں اصلح نہیں ہیں زور ہیں یہ وسوسا آیا و اللہ اور اللہ ان دونوں کا مددگار تھا اللہ انہوں نے پھر ہمت دنتفشلا کہ ہمت ہار دیں بز دلی دکھائیں ولی تو علم اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو اسباب پہ نہیں مسبب الاسباب پہ ولاک نسر اللہ بے بدرین آٹھویں علت ہے جی انہیں اپنا دلی دوست نہ بناؤ اس آٹھویں علت کا کیا مین ہے جی تمہیں ان سے دلی دوستی رکھنے کی کیا ضرورت ہے جس رب نے بدر میں مدد دی تھی اب بھی تمہیں مدد دے گا ان سے دوستیاں کیوں رکھتے ہو مولانا حسین علی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں یہ ان تصبرو و تتکو کا دوسرا نمونہ اگر تم ڈٹے رہو استقامت دکھاؤ تو پھر ہم تمہیں کامیابیاں دیں گے جس طرح بدر میں دی تھیں آؤ تمہیں نمونہ دکھائیں اور تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں وانتم عز اللہ اور تم کمزور تھے اے بکلت العدد و صرف تین سو تیرہ صرف دو گھوڑے ستر اونٹ آٹھ تلواریں فتق اللہ اللہ سے ڈرو لا اللہ کو تشکرون تاکہ تم شکر کرو استقول اللموں میں جب تو کہہ رہا تھا مومنوں کو ہمارے حکم سے الکفی کم کیا تمہیں کافی نہیں ہے کم رب کم کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے بے سلاست آلہ فنل ملائے کا تین ہزار فرشے اتار کر بلا کیوں نہیں ضرور کافی ہے فرمائیں ان تصویروں اگر تم ٹھہرے رہو اور پرہیزگاری اختیار کرو و یا اور وہ کافر آ جائیں تمہارے پاس من فور ہم اپنے جوش میں ہاضا اسی دم اسی وقت غصے میں جوش میں آ جائیں یم دت کم رب کم بکھم سطح آلاف تو مدد کرے گا تمہاری تمہارا رب پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ مسب مخصوص نشان والے ہوں گے زرد پگڑیاں مدارک نے لکھا ان پر انہوں نے زرد رنگ کی پگڑیاں پہنی ہوئی ہوں گی جس طرح فوجیوں کے لباس مخصوص ہوتے ہیں ذہن میں رکھیے جی ایک ہزار فرشتوں کا نزول ہوا تھا بالفعل ہم صورت انفال میں پڑیں گے جی انشاءاللہ اللہ تین ہزار اور پانچ ہزار کا مشروط وعدہ تھا جی افواہ اڑا دی گئی مشرقین کی طرف سے کہ ہمارا تین ہزار کا لشکر فلاں طرف سے ہماری مدد کے لیے آ رہا ہے اللہ نے فرمایا اگر وہ تین ہزار آئے تو میں تین ہزار فرشتے اور اتاروں گا پھر انہوں افوا اڑا دی کہ فلاں قبیلے کی طرف سے پانچ ہزار کا لشکر اور آ رہا ہے اللہ نے فرمایا اگر ان کے پانچ ہزار آئے تو میں بھی پانچ ہزار فرشتے اور اتاروں گا نہ ان کے وہ تین اور پانچ ہزار آئے اور نہ یہ فرشتے آئے بال فیل ایک ہزار فرشتہ اترا تھا جی کرتبی نے لکھا جی ماجا اللہ, اللہ بشرا لقم اور نہیں بنایا اس تعداد کو اللہ نے یا فرشتوں کے اس اترنے کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لی سرت تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے والے تتمینہ کلو تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائے ورنہ و من نسرو اللہ میں دلہ مدد نہیں ہوتی مگر اللہ کی طرف سے جو غالب ہے حکمت والا ہے لے یکرفن مِنَ کا فرو لے تین آیتوں کی علت ہو سکتا ہے جی لقد ناسارا کو ملا اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تاکہ کاٹ ڈالے کافروں کے گروہ کو اور یک یا ان کو ذلیل کر دے یا اس کا تعلق ہے جی یوم فرشتے اتار کے ہماری مدد کی تاکہ کاٹ دے کافروں کے ایک گروہ کو وہ من نثر الا من ان دلہ سے اس کا تعلق بھی ہو سکتا ہے جی یہ جو ہم نے مدد کی اس لیے کی تاکہ کاٹ دے اللہ کافروں کے ایک گروہ کو ستر کافر مارے گئے تھے اور ستر ہی قیدی بنے تھے اور کاٹ ڈالنے سے مراد ہے قتل کرنا فیان کا لیبو پھر وہ لوٹ جائیں ذلیل ہو کر لئی سلقا من اللہ مر شیون جملہ موت جی اور اس آیت کا تعلق سے ہے پاک وہاں زخمی ہو گئے تھے جی آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا دانت مبارک ٹوٹ گیا تو آپ کہہ رہے تھے کئی فیوفل و قوم ان شج وہ قوم کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے زخمی کیا ہو گویا کہ آپ نے ان کے ایمان لانے کو بئی سمجھا اور ان کی ہلاکت کے لیے بدوا کرنے کا ارادہ کیا اس پر اللہ نے یہ آیا اتاری نہیں ہے تیرے لیے کچھ اختیار او یتوبا علیہم او یو او دونوں جگہ پہ اللہ ان کے معنی میں ہے جی نہیں ہے آپ کے لیے کوئی اختیار مگر یہ کہ اللہ ان پر توجہ کر لے توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ ان کو عذاب دے دے وہ ظالم ہیں ان کے انجام کو میں جانتا ہوں کچھ کو توبہ کی توفیق دے دوں گا اسلام کی نعمت سے نواز دوں گا جو کفر پہ ڈٹے رہیں گے ان کو عذاب دوں گا یا او یتوب عالحم او یو اس کا تعلق لے یکرف ہم من اللہ کفر اسے آئے چار چیزیں اب ہو گئیں ہم نے بدل میں مدد کیوں کی فرشتے کیوں اتارے تاکہ اللہ کاٹ دے کافروں کے گروہ کو یا انہیں ذلیل کر دے یا انہیں توبہ کی توفیق دے دے یا انہیں دائمی عذاب میں مبتلا کر دے ولی اللہ معاف سماوات و معاف لرض نویں علت ہے جی لاطت تخذو بتانت انہیں اپ دلی دوست نہ بناؤ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز دینے والا روکنے والا وہی ہے سے دوستی کیوں رکھتے ہو حضرت صاحب کہتے ہیں یہ پانچویں آیت توحید کا عیادہ ہے اور اس کا ماقبل کی آیت کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ ہر شہ میرے قبضہ قدرت میں ہے ہر شے میرے ملک میں ہے عذاب دینا معاف کرنا یہ میرے اختیار میں ہے جس کو چاہتا ہوں توبہ کی توفیق دے دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہوں بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ بخشنے والا مہربان ہے یازین اللہ الربا ترغیب ال جہاد کا مضمون پھر اس کے بعد انفاق اللہ کی راہ میں جہاد کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو خرچ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے یہ تو کسی کو قرضہ بھی بغیر سود کے نہیں دیتے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں انفاق کی ترغیب بھی ہے اور جہاد کی ترغیب بھی ہے سپریٹ بھری جا رہی پیچھے جہاد کا ذکر تھا نا تو اچانک سود خوری سے منع کیا جا رہا ہے جہاد میں جان کی قربانی دینی پڑتی ہے اور جو شخص اس قدر بخیل ہو کے بغیر سود کے قرضہ بھی نہ دیتا ہو وہ جہاد میں جان کی قربانی کیسے دے گا تو حضرت صاحب کہتے ہیں جہاد کی بھی ترغیب ہے جو مال بغیر سود کے نہیں دیتا قرضہ بغیر سود کے نہیں دیتا وہ جہاد میں جان کی قربانی کس طرح دے گا اے ایمان والو نہ کھاؤ سود دگنے پہ دگنا عرب میں سود مرکب کا بہت زیادہ رواج تھا سود پہ سود اس لیے اضافہ مضافہ کی قید لگا دی ورنہ سود مفرج جو ہے وہ بھی اسی طرح حرام ہے اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ و تکنار تخویف اخروی ہے جی ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی وعید کی آیتیں ہیں مسلمانوں کے لیے یہ آیت سب سے زیادہ ڈراوے والی آیت ہے کہ سود خوروں کو آگ سے بچنے کی ترغیب دی جا رہی ہے بچ جاؤ سو چھوڑ دو جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی واتی اللہ اور رسول حضرت نیلوی صاحب کہتے ہیں آگ سے بچنے کی صورت یہ ہے آگ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی حضرت صاحب کہتے ہیں صرف سوت کے معاملے میں نہیں ہر معاملے میں اللہ رسول کی اطاعت کرو وہ سارے او مغفرتم میں رب اور دوڑو اپنے رب کی بخش کی طرف اور دوڑو جنت کی طرف ارض جس جنت کی چڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے یہ جنت کی کشادگی سے رول مانی نے لکھا جس جنت کا عرض اتنا ہو اس کی لمبائی کتنی ہو الزین اجن فکون افسرائے وزرا ایسی کشادہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور تمام زمینوں کے برابر ہو یہ جنت جن متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی اس کے دو فریق ہیں جی ایک اعلی درجے کے متقی ایک اس سے کم درجے کے متقی اللہ دینجن یہ پہلے فریق کا ذکر ہے جو آلہ ہے جو خرچ کرتے ہیں فسر خوشی میں وزرا تلیف میں اسرا فراخی جب ان کے پاس دولت ہوتی ہے ریل پیل ہوتی ہے مال بڑا ہوتا ہے اس وقت بھی خرچ کرتے ازرا تنگ دستی دولت اتنی نہیں ہوتی لیکن اس وقت بھی خرچ کرتے ول کاظمی الغیز اور دبانے والے غصے کو غصہ پی جانا یعنی وہ مغلوب الغضب نہیں ول فاق دین الغز نہیں کہا اس لیے کہ غصے کا پیدا نہ ہونا یہ خوبی نہیں ہے ایب ہے کہ غصہ آئی ہی نہیں خوبی یہ ہے کہ غصہ آئے اور اس پر بندہ کنٹرول کرے ولافینس معاف کرنے والے لوگوں کو بظاہر تو بڑی آسان سی چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن ہیں بڑی مشکل چڑے ہوئے غصے کو ٹھنڈا رکھنا اور غلطی کرنے والے لوگوں کو معاف کر دینا و اللہ یو ہیب اذا فعلوا ولزین دوسرے فریق کا ذکر کی جو ذرا ادن ہے اور جو لوگ جب وہ کرتے ہیں فائشتن ناشائستہ کام عبد القادر نے میں کیا کھلا گنا او زالام انفسوم یا وہ ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر امام راضی نے کہا فائشتن کبیرہ گنا زالام و انفزوم گناہ گنا ذکر اللہ تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنے گناوں کی بخشش مانگتے ہیں وہ یک فرزنو بائی اللہ یملا موت ارے زائ اللہ کے سوا گناوں کو کون معاف کر سکتا ہے ولم یو سرو اللہ معاف اور وہ اسرار نہیں کرتے اپنے کاموں پر جو وہ گنا کرتے ہیں نا کرتے ہی نہیں چلے جاتے بہم یا لمون اور وہ جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہے فوراً معافیاں مانگتے ہیں اولائے کا جزا ہوں دونوں فریقوں کے لیے اللہ خوشخبری سنا رہے ہیں وہ پہلا فریق ہو یا دوسرا یہی لوگ ہیں ان کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے جناتوں اور باغ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں ہمیشہ رہیں گے اس میں ون ماجر العاملین خوب اجر ہے عمل کرنے والوں کا کدخلت من قبل کم سنان تخویف دنیا بھی بیان انجام مقذبی تقزیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا تحقیق گزر چکے ہیں تم سے پہلے سنان کئی واقعات گزشتہ مقذبین کے واقعات فصیر چلو پھر زمین میں پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا ہاضہ بیان للناس ہاضا یہ قرآن یا ہاضہ سے مراد تمام مذکورہ واقعات جو پیچھے گزر گئے یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے ولا, تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ ان کن تم مومنی ترغیب الجہاد ہے تشریح الکتال ہے تشجیع الل یہاں سے لے کے آیت نمبر ایک سو اناسی تک یہ جہاد کی ترغیب کا مضمون چلا جائے گا جی یہاں سے لے کے آیت نمبر ایک سو اناسی تک اس شبے کا بھی جواب دیں گے جو میں نے لکھوایا تھا رسالت پر شبہات دو شبہات کے جواب ہو گئے کہ اگر یہ سچے ہوتے تو اد میں انہیں شکست کیوں ہوتی یہ شبہ تھا جی اگر یہ سچے نبی تھے تو پھر ان کے ستر آدمی وہاں مارے گئے کافر دندناتے رہے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے تو انہیں یہ شکست کیوں اللہ اس کا بڑا مدلل مؤثر خوبصورت اور تفصیلی جواب دیں گے سن تین ہجری میں یہ غزوہ عہد ہوا جی شوال کا مہینہ تھا جی تین ہزار کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں میدان عہد میں پہنچ گیا آپ کو پتا چلا تو آپ نے شورا طلب کی مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے جو بوڑھے لوگ تھے ان کا مشورہ یہ تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر دفاعی جنگ لڑی جائے نوجوان ان کا مشورہ یہ تھا کہ میدان میں باہر نکل کے دو دو ہاتھ کیے جائے یہ مشورہ مان لیا گیا اور مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دے دیا گیا ایک ہزار کا لشکر لے کر عام مدینے سے اوت کی طرف روانہ ہو مقابلے میں تین ہزار کا لشکر تھا پوری تیاری کے ساتھ مسلح ہو کر وہ آئے تھے ان میں بڑے بڑے پہلوان تجربہ کار لڑا کے ان کو جوش دلانے کے لیے گویا عورتیں یہ سارا ساز و سامان ان کے پاس تھا این موقع پر عبداللہ ابن عبی نے دھوکہ دیا اور تین سو آدمیوں کو لے کر الگ ہو سات سو آدمیوں کے ساتھ آپ نے صف بندی کی اوت کو پشت پہ رکھا کہ پشت تو محفوظ ہو جائے ایک درہ تھا جہاں سے آپ نے خطرہ محسوس کیا کہ مشرقین پیچھے سے آ کے اس در میں سے اندر داخل ہوں گے اور ہم دونوں طرف سے گھر جائیں گے آپ نے اس درے میں ستر صحابہ کو کھڑا کیا عبد اللہ ابن جبیر کی قیادت میں ہمیں فتح یا شکست تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا چنانچہ اللہ نے اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے پہلے ہی حملے میں مسلمانوں کو فتح سن کنار کر دی اشرین کے پاؤں اکھڑ گئے ان کے علمبردار جو تھے وہ ایک, ایک کر کے مارے گئے اور وہ میدان سے فرار ہونے لگے خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بڑے جنگجو اور فن حرب سے بڑے واقف انہیں سارا پتا تھا انہوں نے جائزہ لے رکھا تھا کہ میں کہاں سے نقب لگا سکتا ہوں انہیں سارا پتا تھا کہ میں اس طرف سے آ کے اس درے سے اندر داخل ہو سکتا ہوں وہ اس سے پہلے بھی وہاں آئے ان پچاس آدمیوں نے انہیں روکا پھگایا لیکن اب پھر وہ آئے ہاں ان پچاس آدمیوں کے مابین اختلاف ہو گئے کچھ کا خیال یہ تھا کہ یہاں کھڑے ہونے کا مقصد کوئی نہیں صحابہ ایک دوسرے کو مبارک بادیں دے رہے ہیں وہ خوشی مسرت ذرا آپ تھوڑا سا تصور کریں نا کہ رات کیا حالت تھی کہ تین ہزار ہیں اور آج اچانک اللہ نے فتح دے دی تو کیا مسرت کا عالم ہوگا ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے رہے ہوں گے مال غنیمت بھی لوٹ رہے ہوں گے وہ بھاگ رہے ہیں انہوں نے بھی چاہا بھی ہم بھی شامل ہوں. دس نے کہا کہ نہیں آپ نے کہا تھا میں فتح ہو یا شکست تم نے یہ درہ نہیں چھوڑ چالیس نے چھوڑ دی وہ درہ کمزور ہو گیا خالد بن ولید نے ادھر سے حملہ کیا ان دس آدمیوں کو وہاں شہید کر دیا اور وہاں سے داخل ہو مسلمان تلواریں نیاموں میں ڈال چکے تھے تیر ترکش میں مال غنیمت کے لوٹنے میں مبارکباد دینے میں مصروف تھے خالد نے بھاگنے والی فوج کو بھی اشارہ کر دیا کہ آ جاؤ ادھر سے وہ بھی آ مسلمان گھر گئے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے جس کا منہ جس طرف آیا وہ لگا بھاگنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ رہ گئے آپ پر تیروں کی بارش ہوئی حضرت اللہ اسے روکتے رہے آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا سر مبارک زخمی ہو گیا آپ ایک گڑے میں گر گئے یہ سارا جو حال میں نے آپ کو اوت کا سنایا یہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو ان آیتوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گا. یہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے تو ہم ان کو اب ترجمہ کرتے چلے جائیں گے پھر وہاں اشارے کرتے چلے جائیں گے کہ یہ کس طرح اشارہ ہو رہا ہے تو اس طرح ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گا اللہ نے شبے کا جواب یہ دیا کہ ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا پہلے مرحلے میں بھی پورا کیا وہ تو تمہارے درمیان اختلاف ہوا اور تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا تھا اللہ و ولا تحظلو سست نہ پڑو غم نہ کھاؤ <س Africa> جو ہو گیا ہے سو ہو گیا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اب سست بھی نہ ہو وہ غم بھی نہ کھاؤ انتم العالون، تم ہی غالب رہو گے ان کن تم مومنین بشرتے کہ تم صحیح مومن بنے میرے نبی کے ہر ہار حکم کو مانا میرے نبی کے حکم کو تم نے چھوڑا تو یہ سب کچھ ہو گیا ای سس کم کر ہن اب تسلیاں دی جا رہی ہیں جی تسلی دی جا رہی اگر پہنچا ہے تم کو زخم فل عہد ستر صحابہ شہید ہو گئے نقصان ہوا اگر پہنچا ہے تم کو زخم فلا تہ جزا محضوف ہے جی تو غم نہ کرو فقط مسل کو ہن یہ قائم مقام جزا معذوف کے ہے پس تحقیق پہنچ چکا ہے اس کافر قوم کو بھی زخم ایسا ہی فل بدر اگر تمہیں یہ زخم پہنچے ہیں تو انہیں بھی تو پہنچ چکے ہیں تم تو جنت کے طلبگار ہو انہیں تو یہ بھی طلب کوئی نہیں ان کے لیے تو دنیا ہی دنیا ہے تو انہیں نہیں زخم پہنچے وتیل کلیام ندا و لوہا بائی اور یہ دن ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان ولیم الزی یہ بھی ماں کبل کی علت ہے تلکل ایام اندا و لوہا بین اناس کی حضرت شاہ ولی اللہ محدث محدی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا جی واؤدہ ہے اور یہ ماقبل کی علت ہے یہ دن ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان کبھی فتح کبھی شکست تاکہ معلوم کرے اللہ یعنی ممتاز کر دے اللہ تاکہ ممتاز کر دے اللہ مومنوں کو نکھار دے مومن اور منافق الگ الگ ہو جائیں واقع امین کم شہدا اور تاکہ بنائے تم میں شہید کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کیا جائے شہداء عہد مراد ہے و اللہ ظالمین یہ مشرق ظالم ہیں انہیں جو تھوڑی سی کامیابی ملی ہے تو اس لیے نہیں ملی کہ میں ان کو پسند کرنے لگ گیا ہوں نہیں اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا بلے یہ بھی اسی کی وجہ ہے جی یہ دن ہم بدلتے رہتے ہیں کبھی فتح کبھی شکست کبھی کامیابی کبھی ناکامی تاکہ ہم نکھار دیں تاکہ نکھار دے اللہ مومنوں کو تمہیز خالص کرنا مراد گناہوں سے پاک صاف کرنا ویم حق کل اور تاکہ مٹا دے اللہ کافروں کو جنت لما یا لم اللہ جہادم کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تک اللہ نے معلوم نہیں کیا ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے اور ابھی تک اللہ نے معلوم نہیں کیا صبر کرنے والوں کو علم بمینا اظہار ظاہر نہیں کیا بلا قد کن تم تمنا تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے من قبل انتلک اس موت کے ملنے سے پہلے ملاقات جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہوئے وہ نادم پریشان کہتے تھے کبھی موقع ملتا نہ شہادت کا شہادت کی موت کا تو پھر ہم بھی لڑتے اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہے تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس موت کی ملاقات سے پہلے فقد رائی تم اب تم نے دیکھ لیا اس موت کو تم تنظرون آنکھوں کے سامنے اب تم پیچھے ہٹ رہے ہو اب تم بھاگ رہے ہو حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ مانا کرتے ہیں سو اب تم نے اپنے اپنے بھائیوں کی اس موت شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یعنی وہ جو تمہارے سامنے مر رہے تھے شہید ہو رہے تھے گر رہے تھے گردنے کٹ رہی تھیں سو اب تم نے اپنے اپنے بھائیوں کی اس موت شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے تو اب لڑنے سے کیوں کترا رہے ہو؟ اوت کی شکست پر مومنوں کے لیے تنبیہ ہے کہ تم تو اس سے پہلے بڑی ارزویں کیا کرتے تھے اب تمہارے سامنے بات آئی ہے اب تم پیچھے ہٹنے لگے ہو سترہ مہینے بیت المقدس نبی پاک وسلم کے لیے قبلہ رہا کچھ نبیوں کا قبلہ بیت المقدس بھی رہا جنگ عود کے وقت مدینہ منور مسلمان تین سو تیرہ ہی تھے نہیں جی ایک ہزار کا لشکر لے کر نبی پاک جنگ عود میں نکلے تھے اور جنگ بدر میں تین سو تیرہ نہیں تھے زیادہ تھے مسلمان لیکن آپ ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے تھوڑی سی جماعت لے کر نکلے تھے جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان پر موت آئے گی ہاں جی ان پر بھی موت آئے گی ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے علم کے اضافہ اور قوت حافظہ کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیا جائے تو حضرت امام شافی کے استاد نے حضرت امام شافی کو یہ تلقین کی تھی جب انہوں نے اپنے استاد کو یہ کہا کہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی نافرمانیوں کو ترک کر دیا جائے امیر شام حضرت امیر معاویہ کی ایک شیعہ گویہ زامن کی طرف سے بہت شدید گستاخی ہوئی آپ کے شاگرد اس سلسلے میں آپ کی گفتگو سننا چاہتے ہیں ایک تو آپ نے جو امیر شام لکھا ہے یہ غلط لکھا ہے وہ صرف امیر شام نہیں ہیں وہ چون صوبوں کے امیر ہیں یہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ لفظ عام کیا ہے امیر شام بلکہ امیر معاویہ بھی کوئی لفظ نہیں ہے امیر معاویہ یہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا اور امیر شام بھی نہیں وہ تو شام کے گورنر رہے تھے کچھ مدت باقی انہوں نے چون صوبوں پر حکومت کی تھی تو باقی رہ گیا کسی کی گستا ہے کسی کی طرف سے اور ان گویوں کی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہنا تو ان کے نام کا معنی یہ ہے کہ معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں تو انہوں نے ان کے متعلق یہ گستاخیاں کرنی کرنی جو لوگ حضرت ابکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت عائشہ جیسے لوگوں کو معاف نہیں کرتے تو حضرت معاویہ تو بہت بعد کے صحابی ہیں جو امرت القضاء کے موقع پہ انہوں نے ایمان و قبول کیا تھا محمد احمد خواجہ دعا کی درخواست کر رہے ہیں جو ان کی حاجت ہے ہم دعا گو ہیں اللہ تعالی ان کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے مال غنیمت کے لیے لوٹنے کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے نہیں چونکہ لوٹنے کا لفظ ہمارے ہاں غلط معنوں میں اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے جی وما علینا البلا المبین